شتاب اللقيط اللقيط حر ونفقته من بيت المال وإن التقته رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى حسنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به لقیت بھائی لقیت وہ بچہ جو راستے میں پڑا ہوا ملے بھائی جس کے ولی وغیرہ کا کوئی پتہ نہ ہو اسے لقیت کہتے ہیں لغت میں بھائی اور اطلاح کو میں وہ چھوٹا بچہ جسے اس کے گھر والوں نے پھینک دیا ہو فقر و فاقے اور احتیاج کے خوف سے یا زینا کی تہمت کے خوف سے بھائی اسے پھینک دیا ہو گئی کہیں ڈال دیا ہو اس بچے کو کیا کہتے ہیں لقیت کہتے ہیں لقیب بھائی تو اب ایسا بچہ کسی کو کہیں پڑا ہوا ملے اس کا کیا حکم ہے ساری تفصیل اب صاحب قدوری بیان کریں گے بھائی کہتے ہیں القیت و لقیت آزاد ہوگا بھائی یعنی آزاد شمار کیا جائے گا کوئی بچہ کہیں پڑا ہوا ملتا ہے کیا شمار ہوگا آزاد شمار ہوگا اس لیے کہ انسان میں اصل ہے آزاد ہونا بھائی اور غلامی اسے عارض ہوتی ہے اسے پیش آتی ہے کسی سبب کی وجہ سے تو یہاں پر اسے کیا شمار کیا جائے گا آزاد شمار ہوگا وہ بھائی وہ نفقا تو ہو ممبی تل اور اس کا نفقا بیت المال سے ہوگا یعنی اس پر جو خرچہ وغیرہ ہوگا اب پرورش وغیرہ پر وہ کہاں سے ادائیگی کی, کی جائے گی بیت المال سے اس لیے کہ بیت المال میں مسلمانوں کا مال جمع ہے مسلمانوں کے نفع کے لیے تو اسے اس پر اب خرچ کیا جائے گا بھائی وہ رجول الم یا کل ہی اور اگر, اگر او اور اگر اٹھایا ہو اسے کسی شخص نے تو نہیں ہے جائز کسی دوسرے کے لیے کہ این کہ وہ لے لے اسے اس کے قبضے سے بھائی ایک آدمی ہے اس کو ایک بچہ ملا کہیں پر تو اب یہ اس کے حفاظت کا زیادہ حقدار ہے کوئی اور اس سے آ کر اس بچے کو نہیں لے سکتا بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا تو یہ اس کی حفاظت کا زیادہ حقدار ہے یہ مانا بھائی ہو رہا اور اگر اٹھایا ہو اسے کسی شخص نے لَم يَقُل لغیره، أَن يده، تو جائز نہیں کسی اور کے لیے کہ اسے لے لے اس کے قبضے سے یعنی زبردستی نہیں لے سکتا بھائی فینی دام ان قول اگر دعویٰ کیا کسی دعوی کرنے والے نے کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا ما ماں یو اس کی قسم کے بھائی یعنی ایک آدمی کو ملا بچہ راستے میں پڑا ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا اب یہ بچہ اس کے پاس ہے بھائی کوئی اور اس کے ہاتھ سے اسے نہیں لے سکتا بھائی زبردستی بھائی لیکن کوئی اور شخص اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو کہتے ہیں اب جس شخص نے نصب کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ قسم کے ساتھ ثابت ہو جائے گا بھائی جب وہ قسم کھا لے گا تو یہ بچے کا نصب اسی شخص سے کیا ہو جائے, گا? ثابت ہو جائے گا اور جب نصب ثابت ہو گیا تو اب وہ جو باپ ہے وہ اب بچے کو اس شخص سے لے سکتا ہے کہ میں اسے اپنی پرورش میں رکھوں گا پہلے ویسے تو نہیں لے سکتا تھا لیکن جب کیا کر دیا نصب ثابت ہو گیا تو نصب کے سلسلے میں غیر کا کال معتبر ہوگا جبکہ اٹھانے والے نے خود نصب کا دعویٰ نہیں کیا بھئی. تو نصب تو ایک ضروری چیز ہے بھائی اس میں بچے کا نفع ہے ورنہ کل کو یہ بڑا ہوگا نصب کا پتہ نہیں ہوگا تو لوگ اسے تانا دیں گے بھائی کہ تمہارے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہے تو یہ اس میں اس کا نفع ہے اب کوئی اور اس کے نصب کا دعویٰ کرتا ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا بھائی و اور اگر اس کا دعویٰ کر دیا دو آدمیوں نے دو آدمیوں نے کہا ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے بھائی تو یاد رکھیے جس نے پہلے دعوی کیا قسم کے ساتھ کال کیا اس کا قول معتبر ہے لیکن اگر دو نے دعویٰ کیا بھائی اور ان میں سے کوئی ایک کیا کر لیتا ہے کوئی اس کے جسم میں کوئی علامت بھی بتلا دیتا ہے بھائی آپ اس بچے میں دیکھیں اس میں جسم میں فلاں علامت ہے اور وہ علامت پائی گئی ہے اس بچے کے جسم میں تو یہ زیادہ حقدار ہے اس کا بھائی یہ کیا ہے زیادہ حقدار ہے وہی دا حسنانی اور اگر اس کا دعویٰ کر دیے دو آدمیوں نے وبا صفاحد ہوما علامت انفی جسدی ہی اور بیان کیا ان دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی علامت بھائی اس کے جسم کے اندر ف اولا بھی تو وہ زیادہ اس کے لائق ہے سمجھ میں آیا بھائی اس لیے کہ جب وہ علامت بدل آ رہا ہے تو معلوم ہوا یہ بچہ پہلے اس کے قبضے میں تھا بھائی تو یہ ترجیح پا جائے گا سورت یہ ہے بھائی ایک بچہ پایا گیا راستے میں پڑا ہوا لیکن جہاں پایا گیا وہ مسلمانوں کی کوئی بستی تھی بھائی اس بستی کے اندر پایا گیا یا اس کے قریب پایا گیا بھائی اور دعویٰ نصب کا کر دیا کسی ذمی نے بھائی دارالسلام میں رہنے والے کسی بھائی کافر نے یہودی یا عیسائی نے کیا دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے بچے کا نصب اور دوسرا اس کا دین بھائی تو نصب تو ذمہ سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ نصب کے کی اندر بچے کا فائدہ ہے بھائی کل کو اسے کوئی تانا نہیں دے سکے گا سمجھ میں آیا بھائی نصب میں فائدہ ہے لیکن دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بستی کے قریب یا مسلمانوں کی بستی کے اندر اس کا ملنا بتلاتا ہے کہ یہ بچہ کیا ہو ہے مسلمان ہے اور اس ذمی کا دعویٰ کیا بتلاتا ہے کہ یہ کیا ہے ذمی ہے،, ہے مسلمان نہیں ہے اب آپ بتائیے بچے کا نفع کس کے اندر ہے بھائی مسلمان ہونے کے اندر لہذا نصب کے سلسلے میں تو اس کا دعویٰ مقبول ہوگا دین کے سلسلے میں اس کا دعویٰ مقبول نہیں تو بچہ تو اسی کا شمار ہوگا لیکن شمار مسلمان ہوگا کیا شمار ہوگا مسلمان سورج سمجھ میں آ گئے بھائی یہ مانا ہے وہ عزافی جب پایا جائے کوئی بچہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر کے اندر اوفیکر قرآم خورا جمع ہے خریفی او فقر یتیم من قرآم قرآ قرآ قرآ یا مسلمانوں کی کسی بستی مسلمانوں کی بستیوں میں سے کسی بستی کے اندر پر دعوی کر دیا کسی ذمین نے کہ اس کا بیٹا ہے سب آتا نسب ہو مین ہو تو اس بچے کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا نا مسلما اور شمار کیا ہوگا وہ بچہ مسلمان شمار ہوگا سمجھ میں آئے بھائی تو نصب میں بچے کا اس کے دعوے کا فائدہ تھا اسے قبول کر لیا جائے گا دین میں اس کا دعویٰ صحیح نہیں وہ قبول نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی شمار ہوگا جدید اوفی بی آتی او, أو ستین کانا ذمیہ اور اگر وہ پایا گیا بہ فی قریتی قرآہ اہل ذمتیوں کی بستیوں میں سے کسی بستی کے اندر او فی بی آتی یا یہودیوں کے کسی عبادت خانے میں او ستین یا کسی گرجے میں یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے میں بھی آ کہتے ہیں یہودیوں کا عبادت خانہ کنیسا کہتے ہیں عیسائیوں کا عبادت خانہ بھائی جسے گرجا کہتے ہیں تو اگر ذمیوں کی کسی بستی میں بچہ ملا یا کسی یہودیوں یا عیسائیوں کے معبد کے اندر ان کے عبادت خانے کے اندر ملا کانا ذمہ یا تو کیا ہوگا وہ ذمہ ہوگا کیونکہ یہاں ظاہر حال بتلا ہے کہ جب ان کے شہر میں ملا ہے تو ہوگا بھی کیا ذمی ہی ہوگا بھائی سمجھ میں ہے یہ جب ہے جب کہ یہ ملا بھی زمی کو ہو مالانا اور اگر مسلمان کو ملا ہو تو پھر اس میں دو روایتیں ہیں بات کہتے ہیں پھر بھی زمی شمار ہوگا بات کیا کہتے ہیں مسلمان شمار وہ منی دا انقیتا ابدہ او امتح لم یقبل مین ہوں کان اخورا سورت یہ ہے بھائی ایک جگہ ایک بچہ ملا اور کسی شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا غلام ہے یہ یہ جو بچی ملی ہے صغیرہ یہ میری باندی ہے تو کیا اس کے قول کو قبول کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی یہاں پر انسان کے اندر اصل ہے آزاد ہونا لہذا صرف اس کے کہنے سے اس کو اس کا غلام یا باندی شمار نہیں کریں گے باپ کے شر میں بتایا تھا لقیت قرقی کیا شمار ہوگا آزاد ہاں ایک صورت میں اس کا یہ دعویٰ ثابت ہوگا جب وہ بہینہ پیش کر دے بھائی کیا کر دے بھئی؟ <usur> بھئی گواہ پیش کر دے بھائی تو پھر اس سورج میں اس پھر غلام یا باندی شمار کیا جائے گا اس کے بغیر نہیں <usur> تو کہتے ہیں وہ منی ان لکیت آبد ہو او امت ہو لم یق بل مین ہو اور جس نے دعوی کر دیا کہ لقیت اس کا غلام ہے یا اس کی باندی ہے تو یہ اس کا دعویٰ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا و کان اور وہ کیا شمار ہوگا آزاد شمار ہوگا منہ کان خر اچھا بھائی لقیت کے بارے میں غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے اب کیا یہ غلام کا بچہ شمار ہو گیا نہیں نصب ثابت ہو گیا نہیں کہتے بھائی نصب کی تو اسے اشبد ضرورت ہے بھائی لہذا نصب کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا لیکن غلامی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی بچے کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا نصب میں ہے بچے کا نفا بھائی تو وہ ثابت ہو جائے گا اور غلام ہونے میں اس کا نقصان ہے لہذا وہ ثابت نہیں ہوگا بھائی بھائی پھر یہ کیسے ہوگا باپ غلام ہے بچہ آزاد ہے کہتے ہیں بھائی ایسا ہوتا ہے باپ غلام ہوتا ہے ماں آزاد ہوتی ہے غلام کسی آزاد عورت سے کیا کر لیتا ہے نکاح کر لیتا ہے تو بچہ جو والدین میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کے تابع ہوا کرتا ہے اور آ غلام بہتر ہے یا وہ ماں آزاد بہتر ہے بھائی وہ <مازال> ماں <مازال> جو کہ آزاد ہے وہ بہتر ہے تو اس کے تابع ہو کر بچہ بھی پھر آزاد ہی شمار ہوتا ہے غلام شمار <مازال> نہیں ہوتا بھائی تو کہتے ہیں وئنی دا عبد اننه بنوه ثبتا نسبه منه وكان قرر اگر دعوی کر دیے کسی غلام نے کہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا نسب اسے ثابت ہو جائے گا وكان قرر اور وہ آزاد ہوگا و ان وجد معلق بمال مشدود عليه فهو له اچھا भाई ایک جگہ एक بچہ پڑا ہوا ملا اور اس کے ساتھ کچھ مال بھی ملا कहते کہتے ہیں اگر وہ مال بچے کے ساتھ بندھا ہوا تھا تو پھر تو یہ بچے ہی کا مال شمار ہوگا اب جس شخص کو یہ بچہ ملا ہے وہ اس مال میں کسی قسم کا تصا رخ نہیں کر سکتا یہ بچے کا مال ہے اس کو محفوظ رکھے گا اور پھر اسی کے حوالے کیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی لیکن اگر مال تھوڑا سا الگ پڑا ہوا بچہ یہاں پڑا ہے مال اس سے تھوڑے سے فاصلے پر پڑا ہے ایک دو فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا کہتے ہیں اب یہ بچے کا مال شمار نہیں یعنی اس کے ساتھ بندھا نہیں ہوا الگ پڑا تھا مال تو یہ اب بچے کا مال شمار نہیں ہوگا یہ لا شمار ہوگا کسی کی کوئی چیز کسی کو راستے میں پڑی ہوئی جیسے مل جائے تو وہ شمار ہوگی اگلا باپ اسی کے بارے میں آ رہا ہے بھائی کسی کی راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے یا کہیں پر کوئی پڑی ہوئی کسی کی چیز مل جائے اسے لکتا کہتے ہیں اور اسے اس نیت سے اٹھا لینا کہ میں مالک تک پہنچاؤں گا یہ نا سمجھ میں آیا بلکہ سواب کا کام ہے تو یہاں بھی یہ جو مال الگ پڑا ملا یہ کیا شمار ہوگا نقطہ شمار ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وہ جدہ مال لکیت مالوم مشکوت ان علیہ اور اگر پایا گیا لقیت کے ساتھ ایسا مال مشدود انال ہی جو اس پر بندھا ہوا تھا ہوا لہو تو وہ اسی کا ہوگا ولاج الملتی ولا, وَلَا تصوری <اللَّقِيط> اچھا بھائی وہ شخص جسے بچہ ملا ملتق اسے کیا کہتے ہیں ملتق جس نے وہ بچے کو اٹھایا بھائی بڑا ہوا ملا کیا یہ ملتقب اس بچے کا اب نکاح کروا سکتا ہے کیا اس کے مال میں کوئی تصرف کر سکتا ہے جو مال اس کے ساتھ بندھا ہوا ملا یا کسی نے اس بچے کو بعد میں کچھ ہبا کر دیا تو بچہ اس مال کا مالک بن جاتا یا نہیں بن جاتا بھائی مالک تو کیا یہ ملتق اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ملتقب صرف اس کی حفاظت پرورش کا تو ذمہ دار ہے کسی قسم کی ولایت اسے حاصل نہیں ہے باپ دادا وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کی شقت ہوتی ہے بھائی وہ اپنی اولاد کا نکاح کروا سکتے ہیں انہیں نکاح کی ولایت ہوتی ہے لیکن یہ ملتقب کو اس بچے پر کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں نہ تو یہ بچے کا قریبی رشتہ دار ہے نہ بچہ اس کا مملوک ہے نہ اس کی بچ... یہاں حکومت ہے بادشاہت ہے اس آدمی کے پاس بادشاہت ہو یا حکومت ہو پھر بھی کیا ہوتی नहीं. ہے امیر کو ولایت حاصل ہوتی ہے شخص کو نہ تو مملوک ہونے کی مالک ہونے کی ولایت حاصل ہے نہ باپ دادا وغیرہ کے طور پر اس کو ولایت حاصل ہے اور نہ اسے عمارت کی وجہ سے کوئی ولایت حاصل ہے تو گویا کسی بھی درجے میں اس کو اس بچے پر ولایت حاصل نہیں جب ولایت حاصل نہیں تو اس کا نکاح بھی یہ نہیں کروا سکتا اس کے مال میں تصرف بھی نہیں کر سکتا یہ مانا ولاج تجویز الملطی اور جائز نہیں ہے ملطق کا نکاح کروانا یعنی اس بچے کا نکاح کروائے ولا تصرف مال القیت اور نہ ہی تصرف کرنا اس کا اس بچے کے مال اس لقیت کے مال میں ویجوز ان ایجوز این بلحل ہی بتا وہی صنعتوں اور ہاں کوئی بچے کو ہبا کرتا ہے بچہ تو چھوٹا ہے بھائی کوئی آدمی آیا اس نے کہا بھائی یہ مال لے لو اس بچے کے لیے میری طرف سے تو کیا ملتق اس کے لیے مال پر قبضہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا کہتے ہاں مال پر قبضہ کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے مال پر اس کے لیے قبضہ کر سکتا ہے بھائی کیونکہ اس میں صرف بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ عج اللہ جائز ہے اس ملطق کے لیے کہ وہ قبضہ کرے اس لقیر کے لیے اس کے ہی باپ فیسنا اور سپرد کر سکتا ہے اس کو یکبیزا پر عطف کریں وہی مہو فیسنا عدین اور یہ بھی جائز ہے کہ سپرد کرے اس کو کسی پیشے کے اندر بقیر تھوڑا سا بڑا ہوا آپ اس کے لیے یہ ملتق جو تھا یہ اس کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا اس کے مال میں تصارف بھی نہیں کر سکتا کیا بھائی یہ کسی کاریگر کے حوالے کر سکتا کہ اسے فلاں کام سکھاؤ بھائی کسی پیشے وغیرہ کے لیے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کر سکتا ہے یہ اس کو مزدوری وغیرہ اجارے کے طور پر بے حوالے کر سکتا ہے کسی کے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی کر سکتا ہے یہ مانا وہی وسلم سنا آتین اور سپرد کر سکتا ہے اسے کسی پیشے میں وہی کاریگری میں وہ جی رہ اور اسے اجرت کے طور پر اجارے کے طور پر بھی دے سکتا ہے کسی کو خدمت وغیرہ کے لیے بھائی کتاب اللقطہ لقطہ میں قاف کا سکون بھی جائز ہے قاف پر فتحہ بھی جائز ہے لقطہ اور لقطہ دونوں طرح درست ہے اسی طرح ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کتاب اللہ کا لام اور کاف دونوں پر کیا پڑھا جائے فتھا تینوں طرح یہ لفظ ہی ہے तो تو راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی भाई उसे اسے کیا کہتے ہیں لکتا کہتے ہیں بھائی فی امانت منتقط کہتے ہیں جور چیز جو راستے میں پڑی ہوئی ملے وہ امانت ہے اٹھانے والے کے قبضے میں اداعش امانت ہونے کا یہ مانا کہ اگر اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا بھائی ایک آدمی بھائی آپ جا رہے تھے راستے میں آپ کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملی آپ نے اٹھا لی تو یہ چیز اب آپ کے پاس کیا ہے امانت ہے احلاق ہو گئی تو آپ پر زمان نہیں آئے گا بھائی لیکن یاد رکھیے جب اٹھا لیں تو اس پر گواہ ضرور قائم کر لیں بھائی ورنہ کل کلا کو مالک آ جائے گا چیز آپ کے پاس ہلاک ہو گئی مالک کہے گا بھائی آپ نے تو قبضہ کرنے کے لیے میری چیز اٹھائی تھی بھائی آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو مقصد تھا آپ کو تلاش کروں اور آپ تک چیز پہنچاؤں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تو اس صورت میں یاد رکھو اگر آپ نے گواہ نہ بنائے ہوئے تو پھر آپ پر زمان آئے گا آپ کو زمان کے طور پر اس چیز دینا پڑے گی اگر مثلیات میں سے ہوئی اور اگر گوا سلقیم میں سے ہوئی تو کیا دینا پڑے گی اس کی قیمت دینا پڑے گی تو گواہ بنا لو بھائی کہ میں یہ چیز اپنے لیے نہیں اٹھا رہا بلکہ کس لیے اٹھا رہا ہوں مالک تک پہنچانے کے لیے دیکھیے خود آگے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں القط امانت الملت لقطہ امانت ہے ملطق کے قبضے میں اذا جب گواہ بنا دے ملطف اس کے اس نے اٹھایا ہے اس چیز کو تاکہ اس کی حفاظت کرے وہ اردہ اعلیٰ صاحبی تاکہ اس کو واپس کرے اس کے مالک پر بھائی گواہ بنا لے گواہ کیسے بنائیں گے بھائی بھائی لوگوں کو کہہ دے بھائی بھائی یہ چیز مجھے ملی ہے فلاں جگہ پر اگر تم کسی کو اس چیز کو تلاش کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو میری طرف بھیج دینا بھائی یہ, یہ چیز میرے پاس ہے میں اس کے مالک کے حوالے کر دوں گا بھائی سمجھ میں آیا طریقہ بھائی تو اس طریقے <تصفح> امکانت ملا یہاں سے بتلا رہے ہیں صحیح قدوری آپ کو کہ بھئی چیز جو ملی ہے وہ سستی بھی ہو سکتی ہے مہنگی بھی ہو سکتی ہے اب اس کا اعلان کروانا اس کی تشہیر کروانا جس نے اٹھائی ہے اس کے ذمہ ضروری ہے بھائی اعلان کروائے تشہیر کروائے تاکہ مالک تک چیز پہنچ جائے بھائی اب کتنا عرصہ تشہیر کروائی جائے گی بھائی کہتے ہیں بھائی اگر وہ چیز دس درہم سے کم کی تھی تو چند دن تک تشہیر کروائے جگہ جگہ اعلان کروائے مسجد میں لوگ اکٹھے نظر آئے وہاں اعلان کروا دیا دوسری جگہ کوئی جگہ تھی وہاں لوگ اکٹھے تھے اعلان کروا دیا بھائی تو جہاں جہاں موقع ملے اعلانات کرواتا رہے تاکہ مالک تک بات پہنچے اور وہ آ کر وہ سر کر لے اور اگر وہ چیز مہنگی تھی دس درہم کی تھی یا دس سے زیادہ کی تھی تو پھر پورے ایک سال تک تشہیر کرواتا رہے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو سستی چیز میں چند دن تک کرواتا رہے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ اب مالک یقیناً اسے تلاش نہیں کر رہا ہوگا اب نہیں آئے گا اسے لینے جب یقین ہو جائے کہ اب نہیں لینے آئے گا اب وہ اسے طلب نہیں کر رہا ہوگا تو پھر اس کو صدقہ کر دے کیا کر دے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے گا سواب صدقے کا کس کو ملے گا مالک کو ملے گا بھائی ہاں اس کو بھی سوال ملے گا کہ اس نے کیا کیا خیانت نہیں کی وہ چیز خود استعمال نہیں کر لی بھائی لیکن چیز تھی تو دراصل مالک تھی تو ثواب صدقہ کرنے کا اسی کو ملے گا بھائی تو کہتے ہیں پہ امکانت اقل من دراہیم ہر رفہا ایام اگر وہ چیز دس درہم سے کم کی تھی ہر رفہا تو اس چیز کی اس لقطہ کی تعریف کروائے یعنی سمجھ میں آئے بھائی تعریف یعنی تشہیر کروائے اعلانات کروائے ایاما چند دنوں تک وہ ان کا نا اور اگر وہ چیز دس درہم کی تھی یا زیادہ کی تھی حولن کاملا تو اس کی تعریف کروائے گا پورا ایک سال جا صاحبہ اگر اس کا مالک آ گیا تو جزا محضوف ہے فبا بڑی اچھی بات ہے مالک کے حوالے کر دے و اللہ اگر ایسا نہ ہو یعنی مالک نہ آئے سدا کا دیا تو اسے صدقہ کر دے اب صدقہ کرنے کے بعد پھر مالک آ گیا مولانا یہ صدقہ کر چکا تھا مالک جب پہنچا اب کیا, کیا جائے کہتے ہیں بھائی اب مالک کا اختیار ہے چاہے تو صدقے کو برقرار رکھے ثواب مل گیا اور چاہے تو ملتقب کو کہے بھائی میری چیز تھی تم نے کیوں صدقہ کی لاؤ بھائی میری چیز میرے حوالے کرو اس سے زبان وصول کر لے بھائی سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں فین جا بوا اگر آ اس کا مالک اس چیز کا مالک آ گیا وہ وقت تصادقہ با اس حال میں کہ لقت کو صدقہ کر چکا ہے فہ و تو مالک کو اختیار ہے انشا صدق تھا چاہے تو چلنے دے صدقے کو اور اگر چاہے تو کو بنا ملتقا تفیشات اچھا بھائی کسی کو کوئی بھیڑ بکری یا گائے بیج یا اونٹ وغیرہ ملتے ہیں بھائی پتہ ہی نہیں کس کے ہیں کیا یہ ان کا التقاط بھی ان کو بھی پکڑ لینا حفاظت کی نیت سے صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے سمجھ میں آیا یہ ہے وقاری ول بحیر اور التقاط جائز ہے شاط یہ م... بھیڑ بکری میں بھی ول بقری گائے بیل وغیرہ میں بھینس میں ولبعیر اور اونٹ وغیرہ میں فہن ان فقل ملطق علیہ اچھا بھائی اب یہ جانور تو پکڑ لیا پتہ نہیں چاہ رہا تھا کس کے اگر وہ چھوڑ دیتا تو کوئی اس کو پکڑ کر لے جاتا قبضہ کر لیتا اس لیے سے پکڑ لیا کہ مالک کا پتہ لگے گا اسے پہنچا دوں گا اور گواہ بنا لیے لوگوں کو کہہ دیا بھائی اگر کسی کو کچھ تلاش بھیڑ بکری تلاش کرتے ہوئے پاؤ تو میری طرح بھیج دینا بھائی میں میرے پاس موجود ہے بھائی مجھے ایک بیڑ بکری نہیں دی آپ بھائی بھیڑ بکری گائے بیل وغیرہ پر خرچہ بھی تو ہوگا بھائی تو کھلانا پلانا پڑے گا تو وہ خرچہ کیا کیا جائے گا کہتے ہیں کہ یہ ملتق اگر اس پر حاکم کی اجازت کے بغیر خرچ کرتا ہے قاضی وغیرہ کو یا حاکم شہر کو نہیں بتایا خود ہی اپنی طرف سے اپنے پاس رکھا ہے اور خرچ بھی کرتا جا رہا ہے اس پر تو مالک کے آنے کے بعد اب اس سے وصول نہیں کر سکتا یہ اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا مالک دے دے تو الگ بات ہے زبردستی اس سے وصول نہیں کر سکتا اور اگر حاکم کے پاس گیا اور حاکم نے کہا ہاں بھئی یہ چیز اپنے پاس رکھو اس پہ خرچہ کرو جو خرچہ تمہارا ہوگا مالک سے دلوائیں گے ہم بھئی مالک پر دین ہو جائے گا تو اس صورت میں اب جو خرچہ کرے گا وہ کیا شمار ہوگا مالک پر دین اب مالک کے آنے تک مثلا اس نے اونٹ کے اوپر بھئی ہوئی آ, ہزار روپیہ خرچ کر چکا ہے تو یہ دین شمار ہوگا تو یہ مالک کو جب اونٹ حوالے کرے گا تو کیا کرے گا اسے ایک ہزار روپیہ اپنا خرچہ وصول کر لے گا صورت سمجھ میں آ گئی ان فقل <سؤال> ملتقی والے ہا بھی غیر ہاکیمی خرچ کر دیا ملتق نے اس لقطے پر یعنی وہ بھیڑ بکری وغیرہ پر بغیر عزن الحاکمی حاکم کی اجازت کے بغیر فہو متبرعن تو وہ متبرعن ہے بھئی یعنی احسان کرنے والا ہے وَإِنْ أَنْ فَقَبِ عِزْنِ ہی اور اگر اس نے خرچ کیا ہے وہ مالک حاکم کی اجازت سے قَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا تو یہ جو خرچہ ہے یہ دین ہوگا اس لختے کے مالک پر وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَا کہتے ہیں بھائی حاکم کے پاس جب ایسا مسئلہ پہنچے کوئی آ کر بتائے مجھے یہ جانور ملا ہے اب آپ مالک کا پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کروں تو کہتے ہیں حاکم اس میں غور و فکر کرے اس کے بارے میں غور کر لے بھائی یہ نہ کہہ دے سیدھا لے جاؤ بھائی اب تم اس کو کھلاؤ پلاؤ جو خرچہ ہوگا ہم وصول کر لیں گے ہو سکتا ہے بھائی خرچہ بڑھتے بڑھتے جانور کی اصل قیمت سے بھی بڑھ جائے تو لہذا پہلے دیکھیں یہ کوئی اگر ایسا جانور ہے جس کا کوئی فائدہ ہے کوئی کام اس سے لیا جا سکتا ہے تو حاکم یوں کرے اس جانور کو لے لے اور کرائے پر دے دے کسی کو آپ جو جانور سے آمدنی ہوگی اسی آمدنی میں سے جانور پر خرچ کرتے جائیں گے کیا کریں گے خرچ جو زائد ہوگا وہ رکھتے جائیں گے وہ مالک کا ہے اور جو ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے جانور کے لیے اتنا اس پر کیا کرتے رہیں گے خرچ تو دیکھا اب مالک بھی بوجھ سے بچ جائے گا آئے گا تو اس پر کسی قسم کا دین نہیں ہوگا خرچہ نہیں ہوگا اور اگر جانور ایسا ہے کہ اس کا کوئی نفع نہیں ہے اور اگر اس کو ہم رکھتے ہیں مالک ہاکم اس کو رکھوا دیتا ہے اس پر تو خرچہ ہوتا چلا جائے گا اور بہت جلدی اس کا خرچہ اس کی اپنی قیمت سے بھی بڑھ جائے گا تو اب تو بھائی اب ہم اسے ر... کوئی کام بھی نہیں لے سکتے اسے رکھتے ہیں تو بھی میں نقصان ہے مالک کا تو مالک حاکم اس کو بیچ دے کیا کرے جانور بکوا دے اور اس کے پیسے محفوظ رکھوا دے کہ جب مالک آ جائے تو کیا کر دیا جائے یہ پیسے اس کے حوالے کر دیے جائیں بھائی اور اگر زیادہ بہتر یہ تھا کہ جانور اسی طرح رکھو تھوڑا بہت ہی خرچہ ہوگا تو پھر وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ جانور کو اسی طرح رکھو اس پر خرچ کرتے رہو جتنا خرچہ ہو جائے گا کس سے وصول کر لیں گے مالک سے تو جو صورت مناسب لگے بھائی تو کہتے ہیں ورید ارقیع ذالک الالحاکمی اور جب یہ معاملہ اٹھایا گیا حاکم تک یعنی محاکم تک پہنچایا گیا نظرہ فیہ ہی تو وہ اس میں غور و فکر کرے فاین کان للبهیمہ منفعت اگر اس جانور کا کوئی نفع تھا آ جا رہا تو اسے کی اجرت پر دے دے وانفق علیھا من اجرتھا اور خرچ کرے اس جانور پر اسی کی اجرت میں سے وہ یکل یق اللہ من <عَتٌ> اور اگر اس جانور کا کوئی نفع نہیں ہے وہ اور یہ خوف ہے کہ, کہ اس کا تو قیمت ہے وہ تو گھیر لے گا اس کی قیمت کو یعنی قیمت سے بھی بڑھ جائے گا قیمت باحل حاکم تو حاکم اسے بیچ دے وہ ہمارا بے اور حکم دے دے اور حکم دے گا بحفظ سمنیہ اس کی سمن کے محفوظ کرنے کا وَإِن كَانَ الْأَطْلَحُ الْإِن فَاقَ عَلَيْهَا عَذِنَ فِي ذَلِكَ اور زیادہ اگر بہتر اس پر خرچ کرنا تھا تو اجازت دے دے گا اس کی بھئی اگر خرچ کرنا زیادہ مناسب تھا تو اس کی اجازت دے دے, دے گا وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا اور بنا دے گا نفقے کو دین اس کے مالک پر مالک ملطف نہ پکاتا پر جب مالک حاضر ہو جائے تو ملطف کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو روک دے اس جانور سے حت آئے اقوضا نہ پکا یہاں تک کہ کیا وصول کر لے اسے نہ پکا اسے لے لے کے میرا اس پر اتنا خرچہ ہے پہلے میرا خرچہ دو پھر جانور دوں گا بھائی تو یہ اس کے لیے جائز ہے وہ لطل اور ہل اور ہارم کا لکتا برابر ہے بھائی ہل اور ہارم بائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیت اللہ کے ایک کچھ خاص علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہارام بائی جہاں پر شکار بھی منع ہے جہاں جا گھاس وغیرہ اور درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے تو اب ایک ہے لارم کا اور ایک لقطہ ہے حرام سے باہر کا حرام سے باہر کا علاقہ کیا ہے حل کہلاتا ہے تو کہتے ہیں دونوں برابر ہیں دونوں میں اسی طرح ہے کہ کچھ دن کیا کیا جائے ان کی تعریف کروائی جائے کہ مالک نہ ملے تو پھر کیا, کیا جائے گا صدقہ کر دیا جائے گا جقمام شافر عملہ فرماتے ہیں حرام کیا لقطہ جو ہے حرام میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے اس کی ہمیشہ تعریف کرواتا رہے جب تک مالک نہیں آ جاتا وہاں پر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں صدقہ نہیں کیا جائے گا بھائی بھائی ایک آدمی ہے وہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا بھائی وہ جو آپ کو چیز ملی تھی وہ میری ہے تو کیا وہ چیز فوراً اس کے حوالے کر دی جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہینہ قائم کرے کہ یہ چیز اس کی ہے جب وہ بہینہ قائم کر دے گا تو اب یہ چیز کیا کی جائے گی منتقط سے لے کر کس کے حوالے کر دی جائے گی مالک کے حوالے کر دی جائے گی جب وہ بہینہ پیش کر دے تو اب ضرور دی جائے گی چاہے اور اگر اس نے بہینہ پیش نہ کی لیکن کوئی نشانی بتلا دی یہ نشانی ہے تو اس صورت میں بھی منتخب کے لیے جائز ہے کہ وہ چیز اس کے حوالے کر دے لیکن مجبور اسے نہیں کیا جا سکتا پھر بھی, بھی منتخب کہتے ہیں نہیں بھائی میں نشانی نہیں جانتا بلکہ کیا پیش کرو بہینہ پیش کرو تو اب ہم مجبور نہیں قزان نکاضی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کیا کرو اس کے حوالے کرو ہاں گواہی پیش کر دے بہینہ پیش کر دے پھر مجبور کیا جا سکتا وَإِذَا حَذَرَ الرَّجُلُ جَبْ حَذِرُ وَكْوِئِ آدْمِ فَدْدَعَ أَنَّ اللُّقْتَتَ لَهُ بس نے دعویٰ کر دیئے کہ لقطہ اس کا ہے لم تدفع إلئیہی تو یہ لقطہ اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ یہاں کہ وہ بینا قائم کر دے فَإِنَا عَتَى عَلَامَتَهَا اگر اس نے دے دی اس کی کوئی علامات یعنی کوئی علامت بیان کر دی حل تو جائز ہے حلال ہے کے کہ وہ اس کو دے دے ولا على اور مجبور نہیں کیا جائے گا اس بات پر قزا کے اندر یعنی اگر نہیں دیتا تو قاضی بھی مجبور نہیں کر سکتا ولاق و بل غنی و انسان الم القطنی اچھا بھائی لکتے کو صدقہ کرنا ہے تو کہتے ہیں بھائی کسی امیر پر صدقہ نہ کرے بھائی بلکہ کیا کرنا پڑے گا کسی غریب محتاج آدمی کو دے دے مالک کا تو پتہ ہی نہیں چلا بڑے عادت سے اب صدقہ کرنا ہے تو کسی غریب محتاج کو دے اور اگر یہ جس کو ملا تھا یہ خود ہی غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے تو خود بھی اسے استعمال کر لینا جائز ہے بھائی تو کہتے ہیں والا صدق صدقہ نہ کرے لقتے کے ساتھ غنی پر غنی اور اگر ملتق یعنی وہ شخص جسے لقطہ ملا ہے وہ مالدار ہے خوشحال ہے لم يجوس تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے و ان کا نب فقیر فلابا سبھی ہا اور اگر یہ محتاج ہے تو کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے وہی نالا ابھی ادا کان خرا بھائی یہ منتقب تو مالدار ہے خوشحال ہے لیکن اس کے اصول میں سے کوئی غریب ہے ماں غریب ہے یا باپ غریب ہے محتاج ہے مسکین ہے یا اس کے فروع میں سے بھائی اس کی اولاد میں سے کوئی غریب ہے الگ ہو چکی اولاد لیکن وہ کیا ہے بڑی محب محب یا اس کی بیوی ہے بھائی اس کے اپنا ذاتی مال وغیرہ کچھ نہیں محتاج وغیرہ محتاج ہے بھائی تو ان پر بھی یہ خرچ کر سکتا ہے لقتے کو یہ مانا بھائی وہیں تصدقہ اور جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو صدقہ کرے ازاقان غنی ہے جبکہ یہ خود غنی ہو کس پر صدقہ کرے اعلیٰ ابی ہی اپنے والد پر وابنی ہی اور اپنے بیٹے پر وہ امی ہی اور اپنی والدہ پر وہ سوجتی ہی اور اپنی بیوی پر ازاقان فقرا جب یہ کیا ہوں فقرا ہو محتاج ہو بھائی کتاب اذا کان للمولود کا و مولودی فرجوں فنسا ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے مرد جیسی شرمگاہ بھی ہے اور عورت جیسی شرمگاہ بھی ہے تو اسے فنسا کہتے ہیں بھائی فنسا اب اسے کیا شمار کیا جائے گا لڑکا شمار ہوگا یا لڑکی تفصیل بتلا رہے ہیں بھائی دیکھیے خنسا کہتے کسے کہتے ہیں اداکان فرض کر فہو خنسا اگر پیدا ہونے والے کے لیے فرج بھی ہے اور زکر بھی ہے فہو خنسا تو وہ خنسا ہے فہو غلام ان وقان یبول مین الرج فہو انسا اگر وہ پیشاب کرتا ہے زکر سے تو وہ لڑکا ہے غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں یاد رکھنا عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں تو وہ لڑکا ہے وہ انقانا یبول امین الفرجی فہ انسا اور اگر وہ فرج سے پیشاب کرتا ہے تو وہ انسا ہے یعنی لڑکی ہے لڑکی ہے سمجھ میں آیا بھائی دونوں قسم کے اعضاء ہیں تو جس سے پیشاب کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے وہ ہے غزل اصلی اور دوسرا ویسے عیب کے طور پر ہے تو وہی شمار ہوگا بھائی وہ انکان یبول امین اور اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہو پھر, کہتے ہیں پھر جس سے پہلے پیشاب آئے وہ شمار ہوگا تو کہتے ہیں وَإن اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہے ول بہلو یس بخو یس دونوں سے پاتا ہے بھائی ول بولو او بخو یا ول بولو یس بک مین احدیم نصیب ہوما اور پیشاب سبقت کرتے ہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک سے تو منسوخ کیا جائے گا جس وہ جو دونوں میں سے سابق ہے یعنی جس سے پہلے پیشاب آتا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ انکان بھائی اب سبقت میں بھی برابر ہیں دونوں سے ایک ساتھ آتا ہے پیشاب کہتے ہیں فلائی اور تبر و بل کسرتی یاد رکھیے صاحب پھر اعتبار کیا جائے گا جس سے پیشاب زیادہ آتا ہو بھائی سمجھ میں آئے اگر فرض سے زیادہ پیشاب آتا ہے تو لڑکی شمار اگر زکر سے زیادہ آتا ہے تو لڑکا شمار امام صاحب فرماتے ہیں، نہیں بھائی کسرت اور قلت کا کوئی اعتبار نہیں نے تو کس کا اعتبار کیا بھئی، کسرت کا، امام صاحب فرماتے کسرت کا اعتبار نہیں وہ ان کان نصف سبقی اور اگر سبقت میں وہ کیا تھا برابر تھا فلاحی اور تبروبل کسرت آئندہ ابھی ہنی الله تو کسرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام آزام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدی وقالا رحمہم اللہ تعالی ینسبو الہ اکتر ہیما بولا اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نسبت کی جائے گی ان دونوں میں سے جو زیادہ ہے بیت باپ شعب کے وَإِذَا بَلَغَ الْقُنْسَى وَخَرَجَتْ لَهُ لِخْيَةٌ اَوْ وَصَلَ الْنِّسَائِ فَهُوَ رَجُلْ اور جب بالغ ہو گیا خنسا وخرجت لہو لحیتن اور نکل آئی اس کی داڑھی او وفال یا صحبت کی اس نے عورتوں کی ساتھ فہوا ر تو وہ مرد شمار ہے وہ مرد ہے وہ ظَهَرَ لَهُ ان کا سد علم اور اگر ظاہر ہوئی اس کی چھاتی جیسے کہ عورتوں کی چھاتی ہوتی ہے اور نز البن یا اترایا دودھ اس کے چھاتیوں میں احاذا یا بالا یا اس کا حمل ہوا او ام کنل وسول منجی حت یا ممکن ہوا کے ساتھ صحبت کرنا فرض کی طرف سے تو یہ کیا ہے عورت یہ عورت کی علامتیں ہیں پہلے جو گزری مرد کی علامتیں تھیں لہو اخدا علامات اگر ظاہر اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک علامت بھی تو یہ کون مشکل ہے اس کا پتا ہی نہیں چل رہا بھائی یا تو ہم اس پر کیا حکام لگاتے ہیں مرد والے یا کون سے کام لگاتے ہیں عورت والے کتنی علامتیں بتلا دی کسی ایک کبھی سے بھی تعین نہیں اور ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی تو یہ کون مشکل ہے کیونکہ یہاں آپ کسی ایک جانب کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے وہ اور جب یہ کھڑا ہو امام کے پیچھے تو کھڑا ہوگا مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان بھائی مردوں میں بھی نہیں کھڑا ہوگا عورتوں کے اندر بھی نہیں کھڑا ہوگا بھائی کیونکہ پتہ ہی نہیں یہ مرد ہے یا اور تو اس کے مسئلے میں احتیاط ضروری ہے بھائی اب اگر یہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور ہوا عورت تو اس کے ساتھ دائیں بائیں اور اس کے جو پیچھے ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی اور اگر ہم اسے حکم دیں عورتوں میں کھڑا ہو عورتوں میں کھڑا ہوا اور یہ ہوا کیا مرد تو پھر اس کی اپنی نماز نہیں ہوئی تحتیات اسی میں ہے نہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہو اور نہ عورتوں کے ساتھ درمیان میں الگ شخص بنائے وہ تو باؤل اما تم مالی تختی نو اچھا بھائی اب اس کے ختنے کرنے ہیں اب کیا, کیا جائے کہتے مرد ختنے نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عورت ہو عورت नहीं نہیں کر سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مرد ہو بھائی تو اب کیا, کیا جائے کہتے اس کے پاس اگر مال ہے مالدار ہے بھائی وراثت وغیرہ تو اسی کے مال میں سے اس کے لیے ایک باندھی خرید لی جائے گی وہ باندی اس کی مملوک ہوئی اور باندی کے لیے آقا کا سطر دیکھنا جائز جیسے میاں بیوی بی ہیں بھائی تو اس کے لیے جائز ہے سطر تو وہ باندی کیا کرے گی وہ ختنا کرے اور اگر مال بھی نہیں ہے اس کے پاس بھائی تو پھر کہتے ہیں بیت المال جو عام مسلمانوں کے لیے مال ہے بھائی وہ اسی لیے تو ہے بھائی کہ مسلمانوں کے کام آئے بھائی تو اب اس کے لیے کہاں سے مال خرید کہاں سے باندھی خریدی جائے گی بیت المال اس کے لیے خریدے گا اور پھر وہ باندی اس کے لیے خریدی تو اس کی مملوک وہ باندی اس کا ختنہ کرے گی اور پھر کیا کیا جائے گا اس باندی کو بیچ کر پیسے واپس بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں وَتُبْتَعُ لَهُ تُم ہی خریدی جائے گی اس کے لیے ایک باندھی اس کے مال میں سے تفسی نو جو ختنا کرے انکان لہو مال اگر اس کے پاس کوئی مال ہے فلن فلن یکل مالون اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے بتا لہ الا بیل مالی تو خریدے گا حاکم اس کے لیے بیت المال میں سے امتن ایک باندی فَإذا خطانت ہوں جب وہ اس کا خطنا کر دے باہات تو اسے بیچ دے گا وردہ مال میں وہ اما تابو ہوا خلفا, خلفا بناؤں کون سا فل مالو بہ بَيْنَهُمَا اب اچھا بھائی میراش میں کتنا حصہ ملے گا لڑکے کا حصہ ملے گا یا لڑکی کا حصہ ملے گا بھائی فرماتے میراخ کے بعد میں یہ محنت شمار ہوگا کیا شمار ہوگا مانت بھائی عورت کا حصہ کم ہوتا ہے تو اسے کم حصہ دیا جائے گا بھائی کیوں کم حصہ کیوں دیا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کہ لڑکا ہو تو زیادہ حصہ ملتا ہے لڑکی ہو تو کم حصہ ملتا ہے تو کم حصہ تو یقینی ہے اتنا تو ہے ہی ہے زیادہ والے میں شک ہے پتا نہیں یہ لڑکا ہے یا لڑکا تو عقل تو یقینی ہے اور اکثر میں شک ہے لہذا عقل وہ لڑکی کا حصہ ہے وہ اسے دے دیا جائے گا وہی ماتا ابو اور اگر اس کا باپ مر گیا قلف بناؤں کون سا اور اس نے پیچھے چھوڑا ایک بیٹا اور ایک کنسا فل مال اب نائندہ بنی فتح صلاف تو مال ان دونوں کے درمیان ابو حنی فرم اللہ کے نزدیک تین حصے ہوگا سمجھ میں آیا ایک آدمی مر جائے اور کوئی وارث اس نے نہیں چھوڑا صرف ایک بیٹا ایک بیٹی ہے مال کیسے تقسیم ہوتا ہے بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے یعنی کل تین حصے کر لو دو حصے بیٹے کو دے دو اور ایک حصہ بیٹی تو یہاں کنسا بھی محنت شمار ہے اسی طرح مال کے تین حصے کریں گے بیٹے کو دو حصے اور کنسا کو ایک حصہ محمد محمد محمد یہ مانا ہے یہ تو مال ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا لیلی بنی سہمانی ولی الفسا سامن تو بیٹے کے لیے دو حصے ہوں گے اور کے لیے ایک حصہ ہوگا وہ حنی رحمہ اللہ تعالی اور وہ حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میرات کی کس مسئلے میں میرات کے مسئلے میں بوتا غیر کا مگر یہ کہ اس کے علاوہ کچھ ثابت ہو جائے اس کے علاوہ کیا ثابت ہو جائے بھائی اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ ہم لڑکی سے فرض کریں تو اسے زیادہ ملتا ہے لڑکا فرض کریں تو تھوڑا ملتا ہے کوئی ایسی صورت آ جائے کہ لڑکی ابھی تک تو کیا صورت چل رہی ہے لڑکے کو زیادہ ملتا ہے اور لڑکی کو تھوڑا لیکن اگر کوئی ایسی صورت آئی اگر اسے لڑکا بنائے تو اسے کم ملتا ہے اور لڑکی بنائے تو زیادہ تو اس صورت میں وہ کم والی صورت اختیار کریں گے پھر اسے وہاں لڑکا شمار کریں گے صورت سمجھ میں آ یہ مانا ہے کہ یہ لڑکی شمار ہوگا میراث میں اللہ غیر غیر کا غیر لکھا مگر یہ کہ اس کے علاوہ کچھ ثابت ہو جائے یعنی لڑکی بنانے میں اس کو زیادہ ملتا ہو پھر اسے لڑکا شمار کرے وفال اور صاحب فرماتے ہیں نصف میرات ہے اور محنت کی نصف میراث ہے یعنی لڑکے کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا آدھا ملے گا اور لڑکی کا بھی کو جو حصہ ملتا ہے اس کا بھی آدھا ملے گا اسے وہ وفول شابی اور یہ قول ہے امام شابی رحمہ اللہ کا یہ امام شابی رحم اللہ یہ رحم امام شاہ بحمۃ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں بھائی وہ فرماتے ہیں بھائی کہ کنسا کو کتنی میرات ملے گی لڑکے کا بھی نصب حصہ اور لڑکی کا بھی نصب اب کیا معنی ہے اس قول کا کہتے ہیں وقت لفا اور اختلاف فی قیاس نے ان کے اس قول کے قیاس میں اس کی قیاس میں کیا کیا ہے بھائی مبہم قول کیا امام شابی کا پوری وضاحت نہیں ہے کیا ملے گا خنصہ کو لڑکے کا بھی نصف حصہ اور لڑکی کا بھی مبہم کال ہے بھائی یہ کہتے ہیں لڑکے کا بھی نصف حصہ لڑکی کا بھی نصف حصہ دیں تو اس کی تقریب کیسے ہوگی کی کیا معنی ہے اس کے قول ان کے قول کا کس طرح تقسیم کی جائے گی تو چنانچہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے الگ تخریج کی الگ طریقے سے مسئلہ نکالا امام محمد رحم اللہ نے الگ طریقے سے بھائی اسی قول کی تشریح کرتے ہوئے دیکھیے تو کہتے ہیں وقت اللہ فا قیاس قول ہی اور اختلاف کے سائے نے امام شابی کے قول کی قیاس میں فقال ابو یوسف اللہ تعالیٰ تو امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں المالی ہی کے مال ان دونوں کے درمیان سات حصوں پر ہوگا لبنی اربات بیٹے کے لیے چار حصے ہوں گے اور کنسا کے لیے تین حصے ہوں گے وقال محمد الرحم اللہ امام محمد الحم اللہ فرماتے ہیں المال الما البین کہ مال ان کے درمیان بارہ حصے ہوگا للی بنی سب آٹو ولی القنسا بیٹے کے لیے سات حصے ہوں گی اور قنصہ کے لیے پانچ امام صاحب نے تو کیا فرمایا تھا بیٹے کو دگنا اور قنصہ کو بیٹے کو دو حصے اور قنصہ کو ایک حصہ اور یہ صاحب نے کیا کیا امام شابی کے قول کی تخریج کی اور کیا ذکر کیا امام یوس رحم اللہ نے کہ کل مال کے کتنے حصے کر لو سات حصے چار حصے بیٹے کو اور تین حصے کونسا کو اور امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں بارہ حصے کرو سات حصے بیٹے کو اور پانچ حصے کونسا کو اور یہ کیسے بنیں گے بھئی یہ مشکل مسائل ہے میراث وغیرہ کے انشاءاللہ شاء اللہ آگے آپ جائیں گے تفصیل سے یہاں پر تفصیل آ جائے گی وہاں پر بھئی چلیے بس مرانا حاضم المرام اللہ عالم بھی حقیقہ